والا علیہ و صحبح اجمعین اماں باد فاروز من شعیطیم الرجيم عز قتل تم نفسن فدار تم فیحہ و اللہ مخر جم ماکن تم تختمون فق الندربوہ بادہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور جب قتل کیا تھا تم نے ایک جان کو پھر جھگڑا کیا اس میں تم نے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو مارو اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردے کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو واقعہ تو پچھلی مرتبہ بیان ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور قتل کرنے والوں نے یا ان لوگوں نے جن کو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے تو انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگائے تاکہ معاملہ مشکوک ہو جائے ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی کوشش کی یہ قتل ایک معمہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسا علیہ السلاۃ وسلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو اگر یہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس کی لاش پر ماریں تو چنانچہ وہ پیچھے گزر چکا ہے کہ کیا کہتے رہے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کیا کیا ہیلے بہانے کرتے رہے اللہ نے کوئی رستہ نہ چھوڑا بلاخر ان کو گائے ذبح کرنا پڑی اور پھر جب اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ رکھا مارا اسے یعنی لگایا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا پھر اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا اللہ اکبر تو یہ ایک واقعہ ہے اس کے اندر واقعے کو اس کی وضاحت بعد میں کی ہے کہ مسئلہ ایک جان کے قتل کا تھا لیکن گائے کے ذبح کرنے کا حکم اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہیلے بچنے کے بہانے کر کر کے حکم کو ٹالنا اس تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وضاحت کے ساتھ پہلے بیان کیا ہے کیونکہ موضوع یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا انداز کیا تھا ان کے طریقے کیا تھے شریعت کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا انبیاء کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے بات یہ چل رہی ہے موضوع یہ بیان ہو رہا ہے ان کی غلطیاں واضح کی جا رہی ہے تو اس کی مناسبت سے جو ان کا رویہ تھا انکار تھا بہانے تھے ان کو پہلے بیان کیا کہ اہمیت اصل میں اس چیز کی تھی باقی بعد میں یہ واقع کی طرف بھی اشارہ کر دیا اللہ اکبر یعنی پھر سمجھ لیجئے کہ مقصود ان کی شرارتیں واضح کرنا ہے محض واقعہ بیان کرنا یہ اصل اہمیت نہیں رکھتا اس لیے مقدم کیا گیا ہے ان کا کردار ان کے ہیلے بہانے اس بیان کو اس کی تفصیل کو پہلے بیان کیا اور قتل کا تذکرہ بعد میں کیا اس کی اصل حکمت یہ ہے تو جب انہوں نے جھگڑا کیا فدار تم فیح ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع کر دیں تاکہ معاملہ مشکوک ہو جائے وہ کہتا ہے جی اس نے قتل کیا وہ کہتا ہے اس نے قتل کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ معاملہ چھپ جائے مشکوک ہو جائے قاتل پکڑا نہ جائے تو ان ظالموں نے جو قاتل تھا وہ بھی یہی کام کر رہا تھا اور اس کے عزیز اقربا جو جانتے تھے کہ قاتل یہ ہے عموماً رشتہ داروں میں جو قتل ہوتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے پہچانتے ہوتے ہیں کوئی زیادہ باتیں غیر واضح نہیں ہوتی تو وہ جانتے تھے کیونکہ معاملہ قریبی رشتہ داری کا تھا تو جن کو پتا تھا کہ قتل اس نے کیا ہے انہوں نے بھی چھپانے کی کوشش کی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وعدے کر دیا وال مخر ما کنتم تم تک تمون تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا معاملہ ظاہر کر دیا جو یہ چھپا رہے تھے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارا قتل چھپا نہیں رہنے دیا تو وہ کینا وہ بغض وہ حسد وہ رویہ جو تم دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف کتاب اللہ کے خلاف جو تم رویے اختیار کر رہے ہو اور جس طرح حق کو تم نے چھپایا ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ سب کچھ موجود ہے لیکن لیکن ان چیزوں کو تم نے چھپایا ہے حق کو چھپایا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے کینے واضح کر دے گا کوئی چیز چھپی ہوئی رہنے نہیں دے گا ولہ مخر ما کنتم تم تک تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قتل نہیں چھپنے دیا ایسے ہی تمہارے ہر اندر کی شرارت کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا اور کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتے اس میں پہلا کردار تو ان لوگوں کا ہے جو موسا علیہ السلاۃ والسلام کے دور کے لوگ تھے لیکن وہی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے یہود کا تھا دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا تو واقعہ وہ بیان کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کے دور کے یہودیوں کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارا کردار بھی وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو موسا علیہ السلاطلام کے دور کے یہودیوں کے ساتھ رویہ تھا کہ قتل نہیں چھپنے دیا تو آج بھی اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی باطنی چیز کوئی خفیہ چیز چھپنے نہیں دے گا بلکہ تمہاری ہر شرارت واضح کر کے چھوڑے گا فکل ند ربو ہو بے بادال کا تو ہم نے کہا تھا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارو یعنی اس کو لگاؤ اس میں کسی خاص حصے کا تذکرہ نہیں ہے کہ شانے کا حصہ مارو یا اس کی ٹانگ کا حصہ مارو یا گوشت کا فلاں حصہ مقتول کی لاش پہ لگاؤ مارو کوئی خاص حصے کا تذکرہ نہیں ہے بعض مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کی تحدید کی ہے حقیقت بات یہ ہے کہ تحدید کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالی نے یہ واضح نہیں فرمایا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خام خواہ ہم بھی تحدید کرتے پھریں تو اس سے بچنا چاہیے مطلق بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا ادربو ہو اس کا کوئی حصہ گوشت کا لے کر اس کی لاش کے ساتھ مارو لگاؤ تو ہم نے بھی کوئی تحدید نہیں کرنی کہ فلاں حصہ تھا گوشت کا فلاں ٹکڑا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے آگے فرمایا کزال کا یوہی اللہ اس میں بہت بڑی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آج اس بندے کو اللہ نے زندہ کر دیا ایسے ہی مرنے کے بعد اللہ سب کو زندہ کر دے گا ہاں یہ دلیل دی ہے کیونکہ قرآن مجید دعوت کی کتاب ہے ہدایت کا بیان ہے ایک ہدایت کا مقام واضح ہوا فوراً اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو اس سے نکلتی تھی جس سے ہدایت مل سکتی ہے نصیحت مل سکتی ہے فوراً اس سے وہ واضح کیا فرمایا جس طرح یہ بندہ زندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب مردوں کو زندہ کر لے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے بولنے کی توفیق دے گا سب بولیں گے ہر چیز بتائیں گے جس طرح اس مردے نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا ایسے ہی تم زندہ ہو کر دنیا میں جو کچھ کیا ہے اللہ کے سامنے پیش کر دو گی یہ دعوت یہ نصیحت فوراً واضح کر دی ابن کثیر کہتے ہیں اس سورت کے اندر متعدد مقامات پر پانچ مقامات پر ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ ستر افراد جن کو موسا علیہ السلاۃ وسلام توبہ کے لیے طور پہ لے کے گئے تھے بچڑے کی پوجا کے بعد تو انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ ہم تو اللہ کو دیکھیں گے اللہ ہمارے سامنے آئے ہم سے بات کرے تو پھر ہم مان لیں گے کہ اللہ آپ سے بات کرتا ہے اس کے بغیر نہیں ہم مانتے تو ان ان ان ظالموں نے جو ان کے چنے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جا کر طور پر یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے طور پہ صدا کے طور پہ موت طاری کر دی مصالح صلاحۃ وسلام نے دعا کی یا اللہ ان کو زندہ کر دے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر کے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا وہاں بھی موت کے بعد زندگی یہاں اس مقام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معمہ قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے ایک مردے کو زندہ کر دیا آگے اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے موجود ہے کہ پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کر کے مختلف جگہ پر بانٹ کے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اے ابراہیم تو ان کو اشارہ کر آواز دے ہم دوبارہ ان کو زندہ کر کے اسی طریقے سے تیرے سامنے کھڑا کر دیں گے تو اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے ایسے ہی ازیر علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے میں بھی اس کا تذکرہ سورا البقرہ کے اندر ہی موجود ہے تو متعدد مقامات پر یہ گویا کہ اس صورت کا ایک موضوع بھی ہے دوبارہ زندہ کرنا اٹھانا حساب لینا اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کتنی بڑی نشانی ہے خرق عادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معزے کی کیفیت عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا تو یہ معزات کا ظہور ایسی نشانیوں کا واضح کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس مقصد کے لیے ہے تمہیں تمہارے تمہیں سمجھانے کے لیے ہے لعلکم تاقلون تاکہ تم عقل کرو تاکہ تم سمجھو باز آ جاؤ اصلاح کر لو ہاں جی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ایسی کوئی نشانی بندہ دیکھے فوراً اللہ پر ایمان پختہ ہو جائے فوراً اپنی اصلاح کرے یہ توجہ کرنا اصلاح کرنا پلٹ آنا یہ عقل کا تقاضا ہے یہی فہم و فراست کا تقاضا ہے اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر بندہ انکار کرے یہ جہالت ہے اتنی بڑی حقیقت کا انکار حقیقت میں یہ عقل کے منافی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تمہیں اتنی بڑی نشانی دکھائی ایسے ہی اور نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل کرو تم بات کو سمجھو سمست قصد و من بعد فہ عق الدارت او اشد و کسو و من الحدارت لما یت فجر و منہ الحار و این منہا لما یقر الما و لما و ماہ بغ فر تعملون پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد بس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور بے شک پتھروں میں سے تو وہ بھی ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے پھر اس سے پانی نکلتا ہے یعنی چشمہ جاری ہوتا ہے اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے جو گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو اتنا بڑا واقعہ تھا ایک مردے کو زندہ کرنا زندہ ہو کر اس کا بولنا اپنے قاتل کے بارے میں بتانا کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہدایت کی تو اس کے بعد ان کی بڑی اصلاح ہونی چاہیے تھی بنی اسرائیل کی تو اللہ تعالی فرماتے کلو لے کا اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اللہ اکبر یہ ہوتی ہے بدقسمتی ان لوگوں کی جو ہدایت کو دیکھ کر معجزات کو دیکھ کر اتنی بڑی بات کو اللہ کی اتنی عظیم نشانی کو دیکھ کر پھر انکار کرے اور اپنے اس کفر پر اپنے انکار پر اپنی ضد پر ہٹ دھرمی پر قائم رہیں ایسے لوگوں کو سدا کے طور پہ پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملتی اللہ تعالی ایسے لوگوں کو توفیق سے ہی محروم کر دیتا ہے فرمایا یا منستیب اللہ ول رسول و بے نل مر وقل اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں اس کو قبول کرو اسلام کی دعوت ہے یا جہاد کی دعوت ہے زیادہ مفسرین کہتے ہیں یہاں جہاد کی دعوت ہے کیونکہ جہاد کی صورت ہے جہاد کا بیان ہے اللہ اور اس کا رسول تمہیں جہاد کی دعوت دیتے ہیں فرمایا اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے انکار کرو گے دیر کرو گے تو اللہ تمہارے اور اس دعوت ہدایت کے درمیان حائل ہو جائے گا تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا گویا کہ اللہ تمہیں توفیق سے محروم کر دے گا یہ جو مسلسل انکار ہے انکار کی وجہ سے بندہ اللہ کی توفیق سے ہی محروم ہو جاتا ہے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہی قرآب پیچھے پڑ چکے ہیں یہی کیفیت ہوتی ہے دلوں پر مہرے لگنے کی کہ بات اندر آتی نہیں ہے سمجھ آتی نہیں ہے یہ ہے کساوت قلبی دلوں کا سخت ہونا اللہ اکبر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھتی رکھی ہے دل کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے رقت رکھی ہے دلوں کے اندر قبولیت کی صلاحیت رکھی ہے لیکن لیکن یہ جب بندہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ صلاحیت بندے کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور کساوت فرمایا کہ کسی عارضے کی وجہ سے بندے کی جب صلاحیت ختم ہو جائے بالکل وہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کیفیت کو کساوت کہتے ہیں اس کیفیت کو یہ سخت بعض لوگ ان کے ہاں دل صرف خون کو خون کو پھینجنے کا کام کرتا ہے بس خون تمام شریانوں میں پھینکنا دل بس ان کا اتنا ہی کام کرتا ہے دل اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس دل کے بڑے فنکشن رکھے ہیں بڑے کام رکھے ہیں جہاں یہ خون پھینکتا ہے اور جسم کے ہر حصے میں ہر میں, ہر نس میں میں شریان شریان کہ جو جو بال کے اندر جو شریان ہوتی ہے اس سے لے کر پاؤں کے آخری حصے تک اس کی جلد تک یہ جتنے حصے ہیں سب کے اندر دل جو ہے وہ خون پھینکتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اس دل میں جو قبولیت کی صلاحیت رکھی ہے کہ ہدایت کو قبول کرتا ہے تو وہ وہ دل سبحان اللہ ہدایت ہاتھ کو بھی زبان کو بھی آنکھ کو بھی جیسے خون پھینک رہا ہوتا ہے پہنچا رہا ہوتا ہے تو دل کنٹرول کر کے اللہ تعالی کے پیغام کو بھی پہنچاتا ہے ہدایت بھی یہ ایک ایک غزر تک بندے کے پہنچتی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے عارضی کرتا ہے جھکتا ہے قبول کرتا ہے لیکن لیکن جو لوگ پھر انکار کرنا شروع کر دیں اللہ کا ایک حکم کو چھوڑا دوسرے کا انکار کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر انکار کیا اب ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتی ختم کر دیتے ہیں جب یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ دلوں کی سختی ہے کل بلرانا اللہ کلو بہم ماں کانو یعنی دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتے ہیں زنگ چڑھ جاتے ہیں گناہ کر کر کے غلطیاں کر کر کے نافرمانیاں کر کر کے انکار کر کر کے کیا کس کیفیت میں بندہ ہو جاتا ہے کہ دل صاف ستھرا سیکل اور قبولیت کی صلاحیت رکھنے والا نہیں رہتا بلکہ گناہوں کی وجہ سے انکار کی وجہ سے اس کے اوپر داغ دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو جب زنگ چڑھ جاتا ہے پورے دل کے اوپر بس پھر کوئی چیز کوئی ہدایت اس کے اندر داخل نہیں ہوتی اس کیفیت کو یعنی سختی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل پھر بڑے ہی سخت ہو جاتے ہیں قبولیت کی صلاحیتی کھو بیٹھتے ہیں جو کہتے جاؤ بس ان کے اوپر سے گزرتا رہتا ہے ہاں جی وہ اندر داخل ہی نہیں ہوتا یہ ہے سم قصد خلوب پھر سخت ہو گئے تمہارے دل وہ نرمی وہ رقت والی کیفیت کیونکہ دیکھو نا زمین جب نرم ہوتی ہے نرم کی جاتی ہے نا ہل چلا چلا کے ہل چلا چلا کے زمین نرم کی جاتی ہے اس کے اندر پانی لگا لگا کے زمین کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیج کو قبول کر لے اور جب وہ قبول کر لے تو پھر اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے بیج کو اگانے کی اس بیج سے درخت نکلتا ہے کہاں زمین کے اندر زمین میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے تو جب وہ نرم کی جاتی ہے ہل چلا کے پانی دے دے کے اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں وہ بیج کو قبول کرتی ہے قبول کرنے کے بعد اس کے اندر سے پودے اگتے ہیں درخت اگتے ہیں ایک چھوٹے سے بیج سے کتنا بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے زمین کی یہ صلاحیت ہوتی ہے لیکن اگر زمین ہو سخت ہاں اتنی سخت کہ وہ بیج قبول ہی نہ کرے تو اس کے اندر پھر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اگانے کی فصلیں پیدا کرنے کی بڑے بڑے درخت اگانے کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی بندوں کے دلوں کی حالت ہے جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر وہ ساری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر فرمایا فہیا کلحجار او اشد و وہ دل پتھروں کی مانند ہو جاتے ہیں او اشد و قسبہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر بہت سخت چیز ہے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے پتھر کیوں جب آگ سے لوہے کو پگلاؤ تو وہ پگھل جاتا ہے آگ سے پگلاؤ تو لوہا جو ہے وہ مائع شکل اختیار کر لیتا ہے پگھل جاتا ہے لیکن پتھر کو آگ میں ڈالو پتھر نہیں پگھلتا وہ پتھر اسی طرح رہتا ہے تو سختی کے اعتبار سے پتھر سے مثال دی گئی ہے دل کی یہ نہیں پھر پگھلتا اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ دنیا کی باقی چیزوں میں تو سختی کے اعتبار سے پتھر کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کے دل میں جب سختی آ جائے تو اس سختی کو پتھر سے بھی زیادہ سختی سے تعبیر کیا ہے پتھر بھی وہ سخت نہیں ہوتے کہ جتنا سخت انسان کا دل ہو جاتا ہے انکار کی وجہ سے ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کر ان کو چھوڑنا اللہ کی نشواض نشانیوں کو دیکھ کر انکار کرنا اس سے پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے بندے کا دل اب آگے, آگے پتھروں کی سختی بیان کی گئی ہے سختی کے باوجود ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نرمی رکھی ہے جو حص رکھی ہے جو احساس رکھا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے فرمایا بہ ان من الحجارتِ لما یا تفجر و منہ پتھر تو وہ بھی ہوتے ہیں پتھروں کی بڑی قسمیں ہیں ہیرا بھی ایک پتھر ہے ہاں؟ یہ بعض با... پہاڑ ہیں جن کے اندر پودے اگتے ہیں ہاں؟ پہاڑ بڑے ہرے بھرے ہوتے ہیں بعض پتھر خشک ہوتے ہیں بعض کسی رنگ کے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پتھر مختلف قسم کے بنائے ہیں فرمایا پتھروں میں سے وہ پتھر بھی ہے لما یا تفجار و منہ الانہار کہ ان سے تو نہریں جاری ہوتی ہیں دریا جاری ہوتے ہیں سبحان اللہ پانی پانی نکلتا ہے ان پتھروں کے اندر سے اور فرمایا کہ پتھروں میں سے وہ پتھر بھی ہیں لما یا کو جو پھٹ جاتا ہے پتھر پھٹتا ہے ف جو منہ الما تو اس کے اندر سے پھر پانی ابلتا ہے پانی نکلتا ہے چشمہ پھوٹتا ہے یہ بھی پتھروں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں و انا منہا لمح یہ تو من خشیت اللہ اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی ہیں نہروں کا جاری ہونا یہ بھی پتھروں سے چشموں کا جاری ہونا یہ بھی پتھروں سے اور پھر پتھروں کا ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا اللہ اکبر یہاں بعد لوگوں نے سوال اٹھایا ہے طویلیں کی ہیں طویلیں کی ہیں کہ جی اس سے یہ مراد ہے اس سے یہ مراد ہے اور بھائی طویلیں کرنا درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں پتھر میں کیا حصہ ہے یہ تو جماعت ہیں یہ تو بے حس مخلوق ہے اس کے اندر احساس کی کیفیت نہیں ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں کیا جو چیزیں بیان کی ہیں سبحان اللہ اس اس مقام پر بھی اور بہت سارے دوسرے مقامات پر ان سے واضح ہوتا ہے کہ پتھروں میں بھی احساس ہے سبحان اللہ زندگی ہے لیکن اس احساس اور زندگی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں تو سب لہ السماوات ابل والارض اللہ تعالی فرمایا قرآن مجیب نے دوسری جگہ پر ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ولا کلّہ تفقہ نہ لیکن تم ان کی تصبیح کو نہیں پہ سمجھ سکتے ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے شعور سے بھی دور رکھی ہے یہ چیز کہ ان میں زندگی کی کیا کیفیت ہے احساس کی کیا کیفیت ہے اور ان کی تسبیح کیسی ہے وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں ولا کلّہ تفقہ تم نہیں سمجھ سکتے اس کو وہ امن شعین اللہ یو سب ہو ہم دے ولا کلّہ تفقہ ہوں نہوکا غفورا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے یہ جمادات ہیں یہ نباتات ہیں حیوانات ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے ہاں جی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے تو ان کرا یہ الفاظ بھی قرآن مجید کے اندر ہے نا تو و کرا خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن تم سمجھنے سے قاصر ہو تم بڑے سمجھنے والے ہو انسانوں تمہارے پاس اللہ نے بڑی عقل دی ہے لیکن یہ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لیول رکھا ہے ایک حد رکھی ہے سمجھایا ہے کہ تم باقی سب چیزوں سے زیادہ عقل فہم سمجھ رکھتے ہو لیکن पत्थर तस्बीह کیسے کرتے ہیں جمادات نباتات اللہ تعالی کی حمد و ثنا کیسے بیان کرتے ہیں والنجم والشجر يسجدان یہ سبحان اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے درخت سجدہ کرتے ہیں ہر چیز سجدہ کرتی ہے الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس و والقمر و والنجوم و والجبال و والشجر والدباب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں سورج بھی چاند بھی و شمس ہو بل و نجوم ہو بل ستارے بھی پہاڑ بھی وہ والدواب و درخت بھی اور چلنے جو جو چلتے ہیں جانور ہاں جی حرکت کرتے ہیں وہ بھی جو نئی حرکت کرتے وہ بھی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سب اللہ کے سامنے چھکتے ہیں لیکن تم شعور سے آری ہو تم نہیں جانتے ان چیزوں کے بارے میں بڑے تم عقل والے ہو لیکن ان کا احساس کیسا ہے اللہ اکبر تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے بس تمہیں بھی انسانوں اللہ نے اتنی عقل دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں دی کتنی بڑی دلیل ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے بہت بڑی دلیل ہے بڑے بڑے یہ ریسرچ کرنے والے اور دنیا کے اندر یہ جو کائنات کے بارے میں نئے سے نئے فلسفے بنا رہے ہیں اور یہ فلسفے ان کے بسا اوقات اللہ کے قرآن کے خلاف جو تاریخ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر ان ان اس کائنات کی بیان فرمائی ہے بسا اوقات یہ ریسرچ کرنے والے کائنات میں ان چیزوں کے منافی فلسفے بنا دیتے ہیں لیکن وہ سمجھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم سب کچھ جانتے ہیں ہمارے پاس وہ عقل ہے ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے ہمارے پاس وہ تجربات ہیں کیونکہ ساری سائنس کی بنیاد انسانی تجربات کے اوپر ہے اور باقی جتنے علوم ہیں ان سب کی بنیاد انسان کی عقل پر اس کے فلسفوں پر ہے یہ سارے علوم دنیا کے اندر اس طریقے سے چلتے ہیں اور یہ ریسرچ کرنے والے تحقیقات کرنے والے وہ ان چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ آیت بہت بڑی دعوت ہے ان سب کے لیے کہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے تمہاری عقل بھی غلطی کرتی ہے تمہارے تجربات غلط ہو سکتے ہیں یہ سب چیزیں کیونکہ تمہارے پاس ایک محدود چیز ہے عقل بھی محدود ہے سمجھنے کی صلاحیت بھی محدود ہے یہی وہ بنیادیں ہے جن سے تم ریسرچ کر رہے ہو تو جب یہ محدود ہے تو تم یہ لامحدود نظام کائنات کے اندر ریسرچ کا کیسے قائم کر کے کیسے یہ فلسفے اختیار کر کے اس کو بالکل حق بیان کر سکتے ہو یہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر ان چیزوں کو بیان کیا ہے ہمیں ان چیزوں کو قبول کرنا ہے اللہ اکبر انا اردن المانت الماوات ورض بل جبال فی نہا و اشفق نہ منہا و حم انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے امانت ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کی زمینوں کے سامنے پیش کی پہاڑوں کے سامنے پیش کی فعبینہ مل نہا وہ اشفق منہا آسمانوں نے بھی انکار کر دیا زمینوں نے بھی انکار کر دیا پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا انکار کیوں کیا اشفق نہ منہا کہ سب ڈر گئے آسمان بھی ڈر گئے زمین بھی ڈر گئی پہاڑ بھی ڈر گئے اب ڈرنا ایک صلاحیت ہے ڈر خوف امید یہ سب چیزیں یہ زندگی کا پتہ دیتی ہیں احساس کی خبر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سب نے انکار کیا انکار کیوں کیا اشفقنا نہ منہا یہ سب ڈر گئے تو یہ دلیل ہے کہ ان کا ایک احساس ہے احساس ہے لیکن اے انسانوں تم اس احساس کو سمجھنے سے محروم ہو تم نہیں جانتے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے تابیلیں کرنے کی بجائے بس جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتھروں میں بھی زندگی ہے احساس ہے ہر چیز کے اندر ہے چلو کرو کرو کرو جو تم کرتے ہو ہاں کس انتہا پہ, پہ پہنچتے ہو جس انتہا پہ بھی تمہارا آخری ریسرچر پہنچے گا اللہ تعالیٰ کا نظام اس سے آگے تم نہیں پہنچ سکتے محدود ہے سلسلہ تمہارا اللہ اکبر تو پتھروں کا ٹوٹ کر گرنا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی خشیت سے ہوتا ہے اللہ کی خشیت سے ہوتا ہے ہر چیز اللہ تعالی کا ایک نظام ہے جب اس نے قرآن میں بیان کر دیا تو ہم تسلیم کر اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو مقصود یہاں دعوت ہے بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی کہ اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد ایک مردے کو اپنے سامنے زندہ ہوتے تم نے دیکھا زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا اتنے بڑے واقعے کے بعد تمہارا انکار تمہاری دلوں کی سختی پر منتج ہوا اور یہ واضح کیا جا رہا ہے اے نبی یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں تاریخی طور پر یہ قوم وہ قوم ہے جو اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر انکار کرنے والی ہے اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں تو یہ تو بڑے بدبخت ظالم پتھروں سے زیادہ سخت تو آپ پریشان نہ ہوں ان کے اس رویے سے ان کا ہمیشہ سے رویہ یہی رہا ہے اَفَتَتْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ من مِن بَعْدِ مَا قَلُوهُ وَهُمْ کیا تم امید رکھتے ہو اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو تما رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے وہ تمہارے لیے جبکہ ایک گروہ ان میں سے وہ تھا جو سن رہے تھے اللہ کے کلام کو پھر وہ تحریف کرتے تھے اس میں بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کے کہ سمجھ لیا تھا انہوں نے اس کو اس حال میں کہ وہ جانتے تھے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں تمہارے نبی کو تمہاری کتاب کو تمہاری شریعت کو یہ مان لیں گے کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ امید لگاتے ہو تو نہیں ایسی امید ان کے بارے میں چھوڑو اللہ اکبر یہ یہودیوں کے بارے میں بھئی اللہ تعالیٰ کا رویہ بڑا ہی سخت ہے بڑا ہی سخت ہے کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان نہیں ہے اس قدر سختی نہیں ہے تو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کیونکہ ان ظالموں نے انکار کیا تھا اسے یہ بات آ ہے نا کہ تم کس طرح انکار کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تھا جب کہ مکتوباً طورات ابل انجیل تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں گے آئیں گے انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا اور ان کے پاس سب کچھ موجود ہے اب اس کو انہوں نے جب انکار کر دیا اپنی کتابوں کا انکار کر دیا تو آپ کی کتاب کو کیسے مانیں گے ان کے نبیوں نے جو بتایا تھا عیسی علیہ السلام نے جو بتایا تھا موسا علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تھی تو انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ توقع رکھتے ہیں آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ یہ مان لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں گے قرآن مجید کو مان لیں گے نہیں یہ تو ظالم ہیں انکار کرنے والے جو اپنی کتابوں کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی آخری کتاب کو کیسے گے تو اپنے نبیوں کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی کو کیسے گے جبکہ اس کے ساتھ زبردست ہے ان کے دل میں اتنا شدید بغض ہے اللہ خود بار سب کچھ واضح ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت بالکل واضح ہے لیکن یہ ظالم ان کی عادتی انکار کرنا ہے اللہ اور پھر خاص طور پر یہاں ان کے جو بڑے تھے نا ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کے علماء تھے ان کا کردار یہاں کیا گیا ہے عام لوگ تو اپنے علماء کے پیچھے ہوتے ہیں اپنے لیڈروں کے پیچھے ہوتے ہیں تو پہلے انکار کنہوں نے کیا ان کے ان ان کے کے علماء نے ان کے ان لوگوں نے جو, جو, جو کتاب کے حامل تھے کتاب پڑھتے تھے کتاب پڑھاتے تھے یعنی انکار, ان انکار, کی انکار کیا اللہِ تحریف کرتے تھے یہ کون تھے اللہ تعالیٰ نے کے اندر ذکر کیا ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ان سے عہد لیا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے ایک گروہ وہ تھا جو تحریف کرتے تھے کتاب کی تبدیل کرتے تھے اپنی مرضی سے اور کرتے تھے جناب ان کے مقاصد پورے نہیں کرتی تھی تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت بھی کی اور پھر آیات کی مفہوم کو بگاڑنا کر کر کے اپنے معنی پہنانا یہ تو عام عادت تھی ان کی تو یہ گروہ وہ تھا جو, جو شریعت سے ہی غافل ہو گئے تھے جب علماء یہ کام کریں تحریفوں کا سلسلہ علماء کرتے ہیں طویلوں کا سلسلہ علماء کرتے ہیں یہ عام لوگ نہیں کرتے عام لوگ تو ان کے ان سے سن کر سمجھ کر عمل کرتے ہیں اگر علماء کے رویے درست ہوں تو عوام کے رویے بھی درست ہوتے ہیں اگر علماء تعریفیں کرنے والے تابیلے کرنے والے شریعت کو بگاڑنے والے انکار کرنے والے چھٹیاں شریعت سے لوگوں کو بے بہرا رکھ کے یہ بالکل اپنے نظام بنانے والے یہ خاص طبقے کے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام پھر غافل ہو جاتے ہیں شریعت پر امن ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ دو طبقے یہود میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا نصارہ کا اس کے بعد ذکر کیا تو ان کے ہاں بھی یہی دو طبقے تھے سچی بات ہے آج مسلمانوں کے اندر the نہیںل کرتے تم اکبر تو فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں ان یہودیوں کا کردار دیکھو کیا کہتے تھے جب اللہ کے نبی اور صحابہ سے آ کے ملتے مدینہ کی بات ہو رہی ہے خا آ کر کہتے بھائی سنو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور سے کہتے ہیں آپ کے نبی کو ہم بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں یہ نبی ہے یعنی ماننے کا معنی یہ نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے جس طرح تو مسلمان ہو گئے یہاں ماننے کا معنی یہ ہے چونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئیں گے تو وہ کہتے ہم مانتے ہیں جیسے لوگ تاریخی روایات کو مانتے ہیں ماننا ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی ہماری کتابوں میں اس نبی کا تذکرہ موجود ہے اس لیے ہم مانتے ہیں گویا کہ اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا تو کہتے کہ بھائی ہم مانتے ہیں اور خلا جب یہ یہودی ظالم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے آپس میں ملتے تو تانو تشریح کرتے اور کیا کہتے کالو اتو حد فتح اللہ علیہ بھائی عجیب بات ہے جو بات اللہ نے تمہیں بتا دی ہے یہ ایک راز کی بات ہے ہاں؟ کہ اللہ نے تمہیں بتا دیا تمہاری کتابوں میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہوں گے آپ صاحب کتاب ہوں گے ہاں جی آخری نبی ہوں گے ان کے اوپر ایمان لانا لازم ہوگا تو اللہ تعالی نے تمہیں بتایا ہے نا یہ بما فتح اللہ علیکم تمہیں اللہ تعالی نے یہ چیز بتائی ہاں؟ اور اب آگے تم ان کو بتا رہے ہو ان کو بتانے سے تم اپنا نقصان کر رہے ہو تم اپنا نقصان کر رہے ہو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے نہ بتایا کرو ان کو ان کے حوصلے بڑھتے ہیں یہ زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں یہی کہنا چاہیے یہ نبی نہیں ہے یہ رسول نہیں ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے یہ باتیں کرنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو محمد ہو جائیں گے اور تمہارے خلاف یہ دلیل دیں گے جھگڑا کریں گے تم سے کس ہاں؟ بارے میں کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کیا ہماری کتاب میں موجود ہے تو اب اگر انہوں نے نہیں مانا انکار کیا تو ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی تو وہ کہتے تھے کیا کہ تم اپنے خلاف خود حجت قائم کر رہے ہو اور ان کو بتا رہے ہو تاکہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف یہ گواہی دے دے اور تم وہاں جا کے پھنس جاؤ یہ اللہ پر دیکھیے خباست سوچ کی انداز کی خباست کیا ہے گویا کہ جو تم یہاں چھپا رہے ہو اللہ کو جیسے پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے آگے اولا ان اللہ ما ما کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ہر اس چیز کا جو وہ چھپاتے ہیں اور ہر اس چیز کا جو وہ ظاہر کرتے ہیں اعلانیہ کرتے ہیں یعنی کیا مطلب وہ اپنے ایک دوسرے کو یہودی کو جا کے کہتے تھے بے ان کے سامنے نہ کہا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ہماری کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے یہ نہ کہا کرو تاکہ پھر یہ اس کا نقصان کیا ہوگا دنیا میں تو یہ ہوگا نا کہ ان کا اعتماد بڑھ جائے گا اور تم ان کے ساتھ مناظرہ کرنے بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے تمہارا پوائنٹ کمزور ہو جائے گا انکار کا لیکن آخرت میں جا کر یہ تمہارے خلاف دوائی دیں گے ہاں، وہاں حجت کریں گے اور تمہارے خلاف حجت پیش ہو جائے گی رب کے پاس اللہ کے پاس آخرت میں جا کے یہ گے کہ انہوں نے دنیا میں بتایا تھا ہمیں بتایا تھا کہ یہ رسول سچے رسول ہیں لیکن اس کے بعد انکار کر گئے تو یہ گویا کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ حجت بن جائے گی یہ لوگ شہادت پیش کریں گے تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو یہ کہہ کر تو ایسا نہ کرو افلا کیا تم عقل نہیں کرتے ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے یہ تو بڑی بے اقلی کی بات ہے کہ تم اپنی زبانوں سے مان رہے ہو کہ یہ سچے رسول ہیں کیا تم عقل نہیں کرتے اللہ اکبر اب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اب اس بات کے اوپر کہہ رہا ہے کیا کہ تم عقل نہیں اور ظالموں کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا اللہ نہیں جانتا کہ تم کیا کیسے انکار کرتے ہو اپنی کتابوں کو پڑھ کر رسول کی بشارت کو دیکھ کر کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کیا صرف تم ان سے چھپاتے ہو تاکہ اللہ کے پاس جا کے تمہارے خلاف یہ شہادت نہ دے سکے کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کا اس بات اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے جب دلوں میں اللہ کا خوف ہو کہ اللہ جانتا ہے ہم جو کہتے ہیں زبان سے ہر چیز اس کے علم میں ہے تو اللہ سے ڈر کر یہ اپنی اصلاح نہ کر لیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ وہ من ہم اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں لا کتاب نہیں جانتے کتاب کو اللہ امانیا مگر و انہم اور نہیں ہے وہ اللہ یزون مگر گمان کرتے یہ اب ان کے عوام کی بات ہو رہی ہے خاص طبقے کے لوگ تو تعریفیں کرتے تھے تویلے کرتے تھے حق کو چھپاتے تھے اللہ اللہ کے نبی کی بشارتوں کو چھپا کر یہ یہ تأثر دیتے دینے کی کوشش کرتے تھے یہ ان کے علماء کرتے تھے ان کے پیشوا کرتے تھے اور ان کے عوام کی حالت کیفیت کیا تھی ومن امی اور ان میں سے ان پڑھ تھے ہم, ہمیشہ معاشروں کے اندر یہی دو طبقے ہوتے ہیں انہی دو طبقوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اب اس طبقے کی بات ہو رہی ہے جو ان پڑھ تھے جاہل تھے کتاب کو نہیں جانتے تھے شریعت کو نہیں جانتے تھے جب تک علماء ان کو نہ بتاتے تو کچھ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا یہ عوام کے طبقے کے لوگ امی امی کی جمع ہے امی یون ان پڑھ جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے یہ صفت ہے کہ امی ہونا امی ہونا نبی کی صفت ہے نبی کی صفت ہے لیکن عام لوگوں کی یہ صفت نہیں ہے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس لیے دی نا کہ مبتل اے نبی آپ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھ سکتے ہوتے لکھ سکتے ہوتے لکھا ہوا پڑھتے ہوتے عزلر تاب المبت تو یہ باطل پرست لوگ جو ہیں وہ شک کرتے کہ آپ نے کہیں سے کتابیں پڑھ لی ہیں کوئی آپ لائبریری میں جا کے یہ سب کچھ پڑھ پڑھا کے آ کے ہمیں شریعت بنا کے دکھا رہے ہیں تاب المتر فرمایا ہم اس شک کو رفع کرنے کے لیے آپ کو اس صف سے نوازتے ہیں کہ نہ آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں نہ آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ یہ شبہ ہی ختم ہو جائے کہ یہ نبی کہیں سے پڑھ کر آ کر بیان کرتے ہاں؟ کہ یہ شبہ ہی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی اس اعتبار سے صفت ہے لیکن عام لوگوں کی یہ صفت نہیں ہے پڑھا لکھا ہونا اچھی چیز ہے علم والا ہونا اچھی چیز ہے لیکن سبحان اللہ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں تھا آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور جس معاشرے میں پل کر جوان ہوئے ہر شخص آپ کی صبح و شام سے واقف تھا لوگ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو کون استاد ہے کون کس نے پڑھایا کہاں پڑھے کہاں سے میٹر کیا ہاں جی کہاں سے جناب یہ ہے کس سکول میں کس کالج میں پڑھتے تھے سب جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہ کہیں نہیں پڑھے کسی استاد سے نہیں پڑھا جی کچھ نہیں پڑھتے پڑھے لیکن سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ کی وہی آئی جب اللہ تعالیٰ کی کتاب آنا شروع ہوئی تو آپ نے جو کچھ اس حوالے سے بیان کیا اللہ کے نبی نے کیا تاریخ بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقائق دنیا کے سامنے واضح کیے اور پھر آسمان و زمین کے تخلیق کے وہ پنہا سلسلے جن کو دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے باخبر نہیں ہے تو کس کس کیسے کیسے کمالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے ایک شخص جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو کوئی کتاب نہ پڑھ سکتا ہو وہ شخص کائنات کے حقائق بیان کرے اور اتنی بڑی بڑی اور اہم باتیں بیان کرے تو یہ نبی صلی اللہ عمیر ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر دلیل ہے یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے لیکن لیکن عام لوگوں کی صفت نہیں ہے عام لوگوں کو پڑھنا چاہیے لکھنا چاہیے یہ جتنا علم ہوگا علم سے انسان کی فضیلت ہے جی قوموں کی فضیلت ہے قوموں کی ترقیاں اس علم سے یہ سب چیزیں علم بہت اہم ہے لیکن فرمایا یہ بنی اسرائیل یہودیوں کے لوگ ایک طبقہ ان میں سے کون سا تھا لَا وہ ان پڑھ تھے کتاب جانتے ہی نہیں تھے ہاں، کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے علم تھا ہی نہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب کا اللہ امانیا مگر آرزویں تھیں وہ انہم اللہ یسنون اٹکل پچو گی ہاں جی سنی سنائی باتیں یہ چیزیں ان کے پاس تھیں عوام کی یہی کیفیت ہوتی ہے جب عمل ختم ہو جاتا ہے تو آرزوئیں شروع ہو جاتی جی آرزوئیں خواہشات جی بد بدعملی پیدا ہوتی ہے تو آرزو کے سلسلے لاہور پر پہلے بھی یہ بیان آ چکا ہے اس مقام پر بھی بنی اسرائیل کے یہ ان پڑھ عوام جاہل لوگوں کی آرزویں یہاں بیان کی گئی ہیں اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی آرزویں ہیں کچھ بھی نہیں کرنا نہ نماز پڑھنا نہ روزے رکھنا نہ عمل کرنا بس نبی کی سفارش کی, کی امید لگا کے بیٹھے ہیں ہاں جی ہم فلاں ام, ہم نبی کی امت کے لوگ ہیں ہم جناب بس قرآن کے ذریعے بخشے جائیں گے ہم یہ کریں گے وہ اس قسم کی بد عملی جو ہے جو وہ جنون کو جنم دیتی ہے خواہشات کو جنم دیتی ہے اور کس سے کہانیاں ہاں ان کے ہاں بھی معروف تھے وہ انہم الا یظنون আজকাল بھی اپ دیکھ لیں یہ جتنا عوام کا طبقہ ہے جاہل طبقہ ہے اور داخل صرف یہ نہیں جاہل ہاں؟ کہ وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے ساری ڈگریاں حاصل کرنے والے اللہ کا دین اللہ کے دین سے جو محروم ہیں وہ سارے ہی جاہل ہیں کچھ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں ڈگریاں بہت ہیں ان کے پاس بڑے بڑے پڑھے لکھے برطانیہ سے امریکہ سے عوام نے وہ جہالتیں نہیں کبھی پیدا کی جو ان پڑھے لکھے لوگوں نے جہالتیں پیدا کی ہیں تو یہ قرآن نہیں پڑھیں گے اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں پڑھیں گے قصے کہانیاں معروف ہیں آپ جا کر مسجدوں میں آپ تقریریں سنیں نہ قرآن بیان ہوگا نہ حدیث بیان ہوگی جی شاہ صاحب بیان کر رہے ہوں گے اور جناب فلاں بزرگ جو ہے نا جی ان کا یہ قصہ ہے اور ان کا ان کی یہ کرامت ہے انہوں نے, یہ کر دیا انہوں نے یہ کر دیا یہ قصے بیان کر کر کے عجیب و غریب کہانیاں گھڑ گھڑ کے یہ عمل معاشروں کے اندر یہ کام ہوتا ہے اٹکل پچو انہم اللہ یزنون گمان بالکل فضول باتیں بے مقصد بے سروپا کوئی حقیقت نہیں ہوتی جن کی وہ بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کو دین بناتے ہیں انہیں کو شریعت سمجھتے ہیں اور اس, اس کے ساتھ ہی اپنا معاملہ چلاتے ہیں کھانے پینے کے دھندے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ہی ذکر کیا یہ کھانے پینے والے بھی یہ سارے کام کرتے تھے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُو بِهِ قلیلا۔ فوائل اللہ مما کتبت فوائل اللہ مماں یکسبون پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ خریدیں اس کے ساتھ تھوڑی سی قیمت پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کیا ان کے ہاتھوں نے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کرتے ہیں یا کماتے ہیں اللہ اکبر اب دوسرے طبقے کی بات ہو رہی ہے ایک امی قسم کے لوگ ان پڑھ قسم کے لوگ جاہل قسم کے لوگ گمانوں پر چلنے والے قصے کہانیوں کو دین ماننے والے اور آرزو کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے والے امیدیں لگا کر زندہ رہنے والے قیامت میں اپنی کامیابیوں کے لیے ہاں جی آرزوئیں امیدیں یہ سفارشیں یہ وہ اس قسم کی چیزیں یہ عوام کے طبقے کی پہلے بات ہوئی اب خاص کے طبقے کا علماء کا ذکر ہو رہا ہے جو تعریفیں کرنے والے شریعتیں تشکیل دینے والے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی طرف سے خانہ ساز مذاہب بنانے والے ان کا ذکر اب ہو رہا ہے فرمایا فوائل الدینہ یک تو بون یہ بد بخت ہلاک ہونے والے برباد ہونے والے معاشروں کو تباہ کرنے والے یہ علماء قسم کے لوگ پیشوا مذہبی جو پیشوا ہیں وہ کیا کرتے تھے فرمایا یک تو کتاب خود لکھتے تھے کتابیں ہاں؟ کتابیں تشکیل دیتے لکھتے جو دل چاہتا اور حوالے دیتے تورات کے حوالے دیتے اللہ کی کتابوں کے لیکن باتیں ہوتی ان کی اپنی ہاں؟ کہتے تھے ہادہ من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی لیکن ان کو اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے اس کو حق ثابت کرنے کے لیے وزن پیدا کرنے کے لیے یہ دھوکا دیتے تھے کہتے تھے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یکتبون الکتاب اب اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے سارا جھوٹ گھڑتے تھے سما یقول کلیلہ اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے پھر اس کے ساتھ دنیا بٹورتے تھے دنیا کا مال جمع کرتے تھے او بھائی اگر اللہ کی شریعت بتانی ہو لوگوں کو صحیح دین کے رستے پر نگانا ہو تو اس سے مفادات حاصل نہیں ہو سکتے دنیا دنیا کا مال نہیں بٹورا جا سکتا ہاں جی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی شریعت کا مزاج ہی الگ ہے شریعت کا انداز ہی الگ ہے لیکن چونکہ ان کا مقصد دنیا جمع کرنا مال بنانا لوگوں کو دھوکہ دینا ہاں جی یہ بات ہوتی تھی تو اس کے لیے یہ اپنی شریعت بنا لیا کرتے تھے کتابیں اپنی طرف سے لکھ لیا کرتے تھے لیکن منصوب اللہ کی طرف کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ شریعت ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا دین ہے یہ دھوکہ دیتے تھے لیکن مقصد کیا ہوتا تھا مال بٹورنا لیا الناس اللہ سے عن سدون اللہ کہ احبار اور روحبان احبار یہودیوں کے مذہبی لیڈر علماء روحبان راہب کی جمع عیسائیوں کے مذہبی رہنما وہ کیا کرتے تھے شریعت بنا کر دھوکہ دے کر مال کھاتے تھے اللہ کے دین کو انہوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا یس الدون ان سبھی اللہ اور اللہ کی راہ سے حقیقی سچے دین سے روکتے تھے ہاں؟ مال اکٹھا کرتے تھے آج بھی مسلمانوں کے اندر بڑے طبقے موجود ہیں جو دین کے نام پر کھا خا پینے کھانے پینے کے سلسلے انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں کتابیں بناتے ہیں شریعتیں گھڑتے ہیں فلسفے بناتے ہیں اور اب اس کو اللہ کی طرف منسوخ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف اللہ کا ہے بنانا بنایا خود ہے تاثر یہ دینا اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ یہ یہودیوں کی خصلت تھی ان کے دل اتنے سخت تھے کہ وہ یہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے آج مسلمانوں کے اندر یہ کام بالکل یہودیوں کی طرح ہو رہا ہے تاثر کیا دینا یہ اللہ کا دین ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ شریعت ہے تاثر یہ دینا لیکن عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ان کو ایسا دین بنا کے دینا کہ وہ اس کو شریعت سمجھیں مقصد اپنے مفادات اپنے مفادات اموال مفاد مالی مال نہیں ہوتا یہ سیاسی وجاہتیں یہ لیڈریاں حاصل کرنا یہ بھی دنیا کے مفادات میں سے ہے تو یہی یہودیوں کے علماء کرتے تھے اور یہی آج مسلمانوں کے علماء پیشوا یہ کوئی پیر ہے کوئی مرشد ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے گدیاں بنائی ہوئی ہیں سلسلے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے پورے سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سلسلوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ہر سلسلے نے اپنا پورا ایک نظام وضع کیا ہوا ہے اور اس کو شریعت بنایا ہوا ہے لوگ یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور جناب ان کی اقتدا ان کی اتباع یہ دین پر چلنا ہے اس سے ہمیں دنیا میں فائدے ملیں گے ہاں جی اس سے اس سے کیا ملے گا کاروبار میں برکتیں ہوں گی اور جناب آخرت میں ہماری سفارشیں ہوں گی یہ اس قسم کے سلسلے یہ یہودیوں کو علماء کرتے تھے اور آج مسلمانوں کے لوگ بھی علماء بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں فرمایا فویل اللہ مماں قطبیم وبیلا مماں یکس بون ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھ لکھ رہے تھے جو اب لکھ لکھ کے کتابیں لکھ کے شریعت سازی کر کے خانہ ساز مذاہب بنا بڑا کے یہ جو کر رہے تھے یہ حلاقت ہی ہلاکت ہے بربادی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی وبیلا مماں یکسبون خراب بھی ہے خراب بھی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے تھے فرمایا یہ تھوڑی سی قیمت لے لینا یہ دنیا کما لینا کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی لیکن اس کے مقابلے میں جو ہلاکت ہے وہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے وکالو لن تم صنع رو اللہ مما ادو قلت تخص تم عند اللہ احد فلخل فل احدہ امتقول مالا تالمون وکالو اور کہتے تھے لن تمسن رو نہیں چھوئے گی ہمیں آگ دوزکی اللہ ایا مم ادودہ مگر گنتی کے چند دن تو اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے پس نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کا یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو اس کا علم نہیں رکھتے ہاں پیچھے دو طبقوں کا ذکر ہوا ہے ایک عوام کا طبقہ امیون یہ گمانوں کے پیچھے لگنے والے قصے کہانیوں کو دین سمجھنے والے بدعملی اختیار کرنے والے آرزوئیں رکھنے والے ایک عوام کا تذکرہ ہوا اور دوسرے ان کے علماء کا تذکرہ ہوا تحریفیں کرنے والے کتابیں لکھ لکھ کر ان کو شریعت کے طور پہ بیان کرنے والے اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کے اوپر لوگوں کو دعوت دینے والے اور اس کے عوض مال جمع کرنے والے یہ دو طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا اب اس آیت کے اندر دونوں کو اکٹھا کر کے دونوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے دعوے کیا ہیں ان کے علماء کے بھی اور ان کے عوام کے بھی ان دونوں کو اس آیت میں دونوں کو اکٹھا کر دیا اگلی آیتوں میں یہ تین آیتوں جو ہیں تینوں میں اب یہ اکٹھے ہی چلیں گے لَن تَمَسَنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّا مَمْ <مَعْدُودَة> تو کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو اول تو ہم نے جانا ہی جنت میں ہے لل جنت اللہ من کا نہ ہُن او نہ سارا کہ جنت ہے ہی ہماری ہم جنت میں جائیں گے ہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے تو ان غلطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے دو تخمیں بھی کچھ دن رہنا پڑے اللہ اگر جانا بھی پڑا تو چند دن ہم رہیں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بس چالیس دن ہمیں رہنا پڑے گا وجہ اس کی کیا تھی کہ بچھڑے کی پوجا انہوں نے تقریبا چالیس دن کی تھی بچھڑے کی پوجا جو وہ سامری نے بنایا تھا ہاں جی بچھڑے کی ان لوگوں نے پوجا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بڑا سخت عذاب آیا تھا بڑی سخت پکڑ تھی تو کہتے ہیں کہ اس گناہ کے عوض یا ایسے کچھ گناہوں کے عوض ہمیں دو دخ میں جانا پڑے گا تو چند دن ہم جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے واپس آ جانا ہے یہ دعویٰ رکھتے تھے ان کے علماء بھی اور یہی دعویٰ رکھتے تھے ان کے عوام بھی دوزخ میں ہم جائیں گے نہیں ہمارے لیے دوزخ نہیں ہے ویسے آپ دیکھیں ہمارے مسلمان بھی تقریبا یہی سمجھتے ہاں ہم جنتی ہیں جو مسلمان ہیں جس نے نہ نماز پڑھی پھر بھی جنتی ہے کچھ بھی نہیں کرتا وہ کہتا میں تو مسلمان ہوں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوں میں جنتی ہوں یہ چیزیں ان کے ہاں بھی تھیں اور یہ چیز آج ہمارے ہاں بھی ہے یہ ت... ہر طبقے کے لوگ یہ دعویٰ رکھتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے کہ بس اگر گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جانا ہے جب خیبر فتح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا ہاں بھائی بتاؤ جہنم میں کون جائے گا یہ آپ کے متعدد سوالات ہیں حدیث لمبی حدیث ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا خیبر کے یہودیوں کو کہ بھئی کون دوزخ میں جائے گا کہتے ہیں ہم کچھ دنوں کے لیے جائیں گے جو غلطیاں کی یا پچھڑے کی پوجا کی ہاں جی اس وجہ سے چند دن کے لیے ہم جائیں گے لیکن ہم نے تو جلدی واپس آ جانا ہے پھر ہمارے بعد تم جاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا برا ہو ظالم ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم نہیں جائیں گے اس آگ میں جانا تم نے ہے اور پھر رہنا بھی ہمیشہ اگلی آتی اسی حوالے سے ہے پھر جانا تم نے ہے اور اس انکار کے عوض ہمیشہ دو زخم تم نے رہنا ہے یہ بات کہی اللہ اکبر اللہ اکبر بلا من کسب سیات بھی خطیۃ فولا سحاب الارم فیحا خالدون ولدینہ منو وامل ہاتا سہابل جنتِ ہُم فیح خالدون بلا کیوں نہیں من کسبہ جس نے کمایا سیہ آ بڑا گناہ و احاط بہی ختی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے فعلائے کا پس ایسے لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہوں گے ہم فی خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ولدینہ آ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے الاقا صحاب الجنت یہ ہیں جو جنت والے ہوں گے ہم فی ہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم محض یہودی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے انبیاء کی اولاد ہونے کا دعوی کرنے کی وجہ سے یہ جو خصوصی امتیازی حیثیت کے حامل تم بنے بیٹھے ہو اور سمجھتے ہو کہ بس ہم نے دو دخ میں جانا ہی نہیں ہے گئے تو بہت جلدی واپس آ جانا ہے نہیں فرمایا بلا من کا سب سی اطن النار کام فی خالد جس نے گناہ کیے سید یہ جو تنوین ہے تعظیم کے لیے ہے بڑا گنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے اس سید ویسے تو مانا ہے نا عام گناہ لیکن یہاں مراد شرک ہے بڑا گنا بڑا گنا شرک ہے کفر ہے جن چیزوں کی وجہ سے جہنم لازم ہوتی ہے ہاں؟ ان چیزوں کا یہاں بیان ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی ہے اس کی وہ بہی ہی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے خطیہ ایک ہے خطا ایک ہے خطیہ خطا عام گنا ختیا بڑا گنا اس سے مراد بھی کفر اور شرک اور رویے نافرمانی کے انکار کے کیونکہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے شرک کا ارتقاب کیا اللہ کی شریعت کا انکار بھی کیا نبیوں کا انکار کیا وہ تمام چیزیں کہ جن کی وجہ سے جہنم لازم آتی ہے وہ سب گناہ تم کر چکے ہو اب اس کی وجہ سے نارے فی ہا خال دون یہ نہ سمجھو کہ تم نے چند دنوں کے لیے جانا ہے ان ایسے انکار اور ان رویوں کی وجہ سے جہنم لازم ہو چکی ہے تم پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہاں بلدینہ آمن عامل ہات وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لائے کیا مراد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے اسلام پر ایمان لائے جو آخری نبی شریعت لے کے آئے ہیں اس پر ایمان لائے وہ عمل اور جو جو نبی کہتے گئے وہ وہ عمل کرتے گئے عمل صالح فرمایا وہ لوگ ہیں الائے کا صحاب الجنت یہ لوگ جنت میں جائیں گے تم رہو یہودی کے یہودی انکار کرو اس نبی کا اور پھر انکار کرو اپنے نبیوں کی باتوں اور اپنی کتابوں شریعتوں کے بیانات کا انکار کر کے تم نہیں جنت میں جاؤ گے ہاں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور ان کی زندگی نبی کی زندگی صحابہ میں شامل ہیں نیک عمل کر کے جو دنیا سے جائیں گے یہ ہیں جنت میں جانے والے صرف دعوے کے اعتبار سے کہ دعویٰ ہمارا ہے جی ہم یہ جی ہم نبیوں کی اولاد ہیں جی ہم بڑے معزز ہیں اللہ کے ہمارا نسلی امتیاز ہے یہ نسلی امتیاز پر بڑا فخر کرتے تھے نبیوں کی اولاد ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے شرک کیے اللہ تعالی کی شریعتوں کا انکار وہ دو میں جانے کا باعث ہوگا اور نبی پر سچا ایمان کتاب پر شریعت پر صحیح ایمان اور عملے صالح یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہوگا سرحانہ